یہ اس لیے کہ وہ ایسا بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراض ہے اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے امال اکرت کر دیے